الحمد والسلام عليك يا علی نبی يا نور صحیح مسلم شریف میں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ع صاحب وبارک وسلم مدنی چینل کے سلسلے کرامت اولیاء میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آج ان شاء اللہ عز و جل حضرت سلیمان علی صلاحت کا واقعہ اور آپ کے صحابی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی کرامت کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس سے جو مدنی پھول حاصل ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی حضرت سیدنا سلیمان علاء نبی جنا و علیہ صلاۃ السلام اللہ تعالی کے نبی حضرت سیدنا داود اعلی نبی جنا و علیہ صلاط والسلام کے فرزند یہ آپ بھی نبی ہیں آپ کے والد بھی نبی آپ علی سلاط والسلام اپنے والد محترم مقرر و معظم کے جان نشین ہوئے اللہ تبارک کا تعالی جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس نے حضرت سعد سلیمان علا نبی جینا ولی سلاۃ وسلام کو نبوت عطا فرمائی اور سلطنت عطا فرمائی کیسی سلطنت ساری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی چالیس سال تک آپ تخت شاہی پر جلوہ فرما رہے اور آپ کی حکومت کیسی تھی جنات پر انسانوں پر شیاتی پر چرند پر پرند پر درند پر اور سب کی زبانوں کا آپ کو عین بھی عطا فرمایا گیا اور بھی طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ علیہ صلاحت اسلام کے زمانے میں بروئے کر رہے ہیں چنانچہ پارہ انیس سورہ نمل آج سولہ میرشاد ہوتا ہے سلانا ترجمہ اے کندلیمان اور سلیمان داوود کا جانشین ہوا اور کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے حضرت سیدنا سلیمان علا نبی سلاۃ السلام کا ایک خاص معجزہ اور آپ علیہ صلاحت السلام کی نبوت کا ایک خصوصی امتیاز یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ہوا وہ آپ علیہ سلاط والسلام کے حق میں مسخر فرما دیا تھا ہوا آپ کے زیر فرمان کر دی گئی تھی حضرت سلیمان علی والسلام جب جاتے صبح کو ایک مہینے کی مسافت اور شام کو ایک مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر فرما لیتے ایک ماہ کی مسافت کسے کہا جائے گا ایک تیز رفتار گھوڑا ایک ماہ تک دوڑ کر جو مسافت طے کرے گا یہ ایک ماہ کے مسافت پارہ سترہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر اکیاسی میں ارشاد ہوتا ہے ولی سلیمان صفتوں تجری بھی امری ہی لل ابد الطیبہ رکھنا فیح وا بھی کلی شعی ان اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے کہ زمین کی طرف جس میں برکت رکھی گئی وہ زمین کون سی ہے ملک شام جو آپ کا جائز سکونت تھا جہاں آپ رہتے تھے سورہ سبا جو کہ بائیسویں پارے میں ہے اس کی بارہویں میں رشاد ہوتا ہے ولی سلیماندا شہر شہر ترجمہ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شار کی منزل ایک مہینے کی رہا سارے پرندے حضرت سیدنا سلیمان علا نبی علیہ سلاۃ اسلام کے تابع فرمان تھے لیکن ہد آپ علی سلاط سلام کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا جب حضرت سلیمان علا نبی جینا علیہ سلاط والسلام حج کے بعد حرم شریف سے واپس ہوئے تو بوقت زوال یمن کے مقام صنا پہنچے یہ جگہ حرم سے ایک ماہ کی مسافت پر تھی آپ علیہ السلام کو جگہ اچھی لگی آپ نے کھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر نزول فرمایا جب آپ تخت سے اس جگہ اترے تو ہد نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام تو جگہ کی سیر کر رہے ہیں تو میں بھی ہوا میں اڑ کر فضا میں گھومتا ہوں دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو ہد اڑا تو اس کو ایک باغ نظر آیا اس کے سبزہ اور پھولوں کی طرف یہ ہدہد مائل ہوا اس باغ میں اتر گئے حضرت سعید سلیمان علی نبی جناب علیہ سلاط اسلام کے ہدہد کا نام تھا یافور اور جو یمن کا ہدہد تھا اس کا نام تھا یاسیر یمن کے یاسیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یافور سے کہا تم یہاں آئے ہو کہاں کا ارادہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہد ہد یافور نے کہا میں اپنے بادشاہ سلیمان بن داود علیہ السلام کے ساتھ یمن سے آیا ہوں پوچھا سلیمان کون ہے کہا وہ جن انس یعنی انسان اور شیاتی پرندوں وحشی جانوروں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں اب یاسور نے یافیر سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو کہا میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں پوچھا اس ملک کا بادشاہ کون ہے کہا ایک عورت ہے جس کا نام بلکیس ہے بے شک تمہارا مالک بہت بڑا بادشاہ ہے لیکن بلکیس کا ملک بھی کچھ کم نہیں پورے یمن کی ملکا ہے اس کے ماں تحت بارہ ہزار سردار ہیں ہر سردار کے تحت ایک لاکھ جنگجو ہیں کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے میں تم کو ان کا ملک دکھاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہد ہد یافور نے کہا مجھے ڈر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوگی مجھے تلاش فرمائیں گے کیونکہ میں پانی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہوں یمنی حدود نے کہا جب تم اپنے بادشاہ کے پاس اس ملک کی خبر لے کے جاؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے یا چلا گیا بلکیس اور اس کے ملک کو دیکھا عصر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام نماز کے وقت تخت سے اترے تو پانی نہ تھا انسان جنات شیاتی سے پانی کے متعلق سوال کیا تھا ان کو معلوم نہیں تھا پرندوں سے تفتیش کی تو ہد ہد کو غیر حاضر پایا پرندوں کو تلاش کرنے والے گدے کو بلایا اس سے ہد کے بارے میں سوال کیا اس نے کہا اللہجل آپ کے ملک کو سلامت رکھے مجھے نہیں معلوم کہ ہد کہاں چلا گیا ہے حضرت سلیمان علا نبی جینا ولی والسلام غضبنا رضبنا فرمایا میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذوا کر دوں گا اب پرندوں کے سردار اقاب کو بلایا اس سے فرمایا ابھی ہدہ حد کو لا کر حاضر کرو اقاب ہوا میں بلند ہوا دائیں بائیں نظر ڈالی تو ہدہ حد یمن کی طرف آ رہا تھا اقاب اس پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹا تو ہدہ حد نے کہا اس ذات کی قسم جس نے تجھ کو مجھ پر قدرت دی مجھ پر حملہ نہ کر اقاب نے چھوڑ دیا کہا تجھ پر افسوس ہے تجھ پر تیری مار روئے اللہ از وجل کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ وہ تجھ کو ضرور سزا دیں گے یا ضرور ذبح کریں گے اسی حدود نے حضرت سلیمان اللہ نبی جناح علیہ سلاط اسلام کو ملک کے سبا کی ملکہ بلکیس کے بارے میں خبر دی کہ وہ بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سرو سامان ہوتا ہے سب کچھ اس کے پاس ہے مگر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم ستاروں کے گزاری ہیں ستاروں کو پوچھتے ہیں اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علی سلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا وہ اسی ہد کو اٹا کیا چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ اکندمان میرا یہ فرمان لے جا کر اس پر ڈال پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ ہد ہد خط لے کر گیا بلکیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ اور ارکان نے سلطنت کو اکٹھا کیا ہوا تھا خط کو پڑا تو لرزبر اندام ہو گئے اور اپنے ارکان سلطنت سے کہا قرآن پاک میں اس کا ذکر انیسویں پارے سورت النمل آیت نمبر 29 تا اکتیس میں ہوتا ہے ترجمہ سن لیجیے ترجمہ کمزول ایمان وہ عرب بولی اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خب ڈالا گیا بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو خود سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں وزیروں سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے وہ لوگوں نے اپنی طاقت جنگی مہارت کا اعلان کیا اظہار کیا اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا والی صلاحت و سلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی عقل مند تھی اس نے امیروں وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں اس سے تو شہر ویران ہو جاتے ہیں عزت دار باشندے زلیل و خار ہو جاتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ ہدایاں کچھ تحائف ان کے پاس بھیجتے ہیں اور ان کا امتحان لیتے ہیں اگر وہ بادشاہ ہیں صرف بادشاہ ہیں تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے چنانچہ بلکیس نے پانچ سو غلام پانچ سو لونڈیاں بہترین لباس زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے ان لوگوں کے پاس پانچ سو سونے کی اینٹیں تھیں جو راست مشکو امبر جڑا تاج ایک خط کاشف کے ساتھ بھیجا ہد ہد یہ سب دیکھ رہا تھا اور حضرت سلیمان علا نبی جناب علی سلاط و سلام کے دربار میں پہنچ کر اس نے سب خبریں پہلے سے پہنچا دی کہ لشکر آ رہا ہے اور اس شان و شوکت کے ساتھ آ رہا چنانچہ حضرت سلیمان علا نبی جینا علیہ سلاط وسلام نے توحفے لانے والے قاصدوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے نونوں کوس مربع زمین میں سونے کی اینٹوں کا فرش لگوا دیا اس فرش کی ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں بنوا دی اور دریائی اور خشکی کے خوبصورت جانوروں کو دس بستہ کھڑا ہو جانے کا حکم فرما دیا بلکیز کا کاف چند دنوں کے بعد یہ سارے ساز و سامان کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبی نا ولی سلاط وسلام نے غضبناک ہو کر کاسب سے فرمایا پارا انیس سور آئے چھتیس سینتیس لَ ما جاَاء الصلَمَان قالَا أَتُ مِدّونَنِي بمال فما آطان يَ اللهَّ خَيْرُم مِما آتكُم بلتُم بهدَّتُِ تَفرحرون إجرِ إلَْهم فَلَ نأْت يََّهُم بجنود الَّ طِبل لَهُم بِهَا وَلا نُخرِ جَنَّهُم منِنه ضِلَّ ذِلَّ ترجمہ کنز ایمان جب وہ سلیمان کے پاس آیا فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تم ہی اپنے توفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے ملکہ سبھا بلقیس کا تخت جو شاہی تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی وہ کیسا تھا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا سونے اور چاندی کا طرح طرح کے جواہرات اور موتوں سے مرسہ حضرت سیدنا سلیمان علا نبی ولی سلاط السلام نے بلکیس کے قاسد ہدایا اس کے تحائف واپس کر دیے کاسد نے ملکہ بلکیس کو سارے واقعہ سنا ہے. تو اس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اس نے اپنے تخت کو سات محلات میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کیا اور اس کے سارے دروازوں پر تالے لگوا دی قفل لگوا دیا اور پہرا دار مقرر کر دی اور حضرت سعید و سلیمان علا ندی جناب علیہ سلاط اسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا تاکہ دیکھے آپ علی سلاط اسلام اس کو کیا حکم فرماتے ہیں اب ملکہ بلکیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہوئی بارہ ہزار سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ ہزاروں لشکری تھے جب یہ اتنے قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ سلام سے ایک فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علی سلام کے کل مبارک میں خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے کس لیے کیا نیت تھی کہ اللہ تعالی کی قدرت اس کو دکھائی جائے اور اپنی نبوت پر دلالت والا معاوضہ اس کو دکھایا جائے کیونکہ نبی سے نبوت کی دلالت پر معاوضہ ظاہر ہوتا ہے چنانچہ آپ فراط اسلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے فرمایا کیا فرمایا اس کو قرآن پاک سے سنیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی بچوں کو پڑھانے کی توفیقت فرمایا پارہ انیس سور آٹ نمبر اڑتیس انتالیس کال یو ہل مل او کم ی تین جن اناطی کا بی ہی قبل ان تقوم امین مقامی کا وہ انی علیہ امین ترجمہ کنزول ایمان سلیمان نے فرمایا درباری ہو تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں ایک بڑا خبیث جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجلاس کا وقت کیا تھا صبح سے دوپہر تک چند گھنٹے اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں جن کا بیان سن کر حضرت سیدنا سلیمان علا نبی جینا ولی سلاط نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد تر وہ تخت میرے دربار میں آ جائے جس جن نے کہا تھا کہ آپ اجلاس برخاص ہوگا اس سے پہلے تخت میں حاضر کر دوں گا اس کا نام تھا ذکوان اور اس کو طاقت کیسی دی گئی تھی کہ اس کا ایک قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا اس کا جسم پہاڑ کی طرح تھا اب سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت سیدنا آصف بن برخیا رضی اللہ تعال ہو جو اس میں آدم جانتے تھے با کرامت ولی تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ جو پہلے آیتیں پڑھی اڑتیس سو انتالیس سورین کی اس سے اگلی آیت چالیسویں می آیت میرے ہوتا ہے قول الزی علم من الكتاب انا بھی قبل ان آتی کا ترتب ترجمہ کنزلی مان اس نے ارض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے آپ پرد جھپ کے ابھی میں حاضر کر دیتا ہوں تخت چنانچہ حضرت سیدنا عاصف بن برخیا رضی اللہ عنہ نے اپنی روحانی قوت سے تخت بلقیس کو ملک کے سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علی سلام کے محل میں کھینچ لیا وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ سلام کی مبارک کرسی کے قریب ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طاقت کیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی رفتار کیسی ہوتی ہے اور آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بلکیس کے مقام کا پتہ کسی سے نہیں پوچھا تھا یہ نہیں پوچھا کہ کس ملک میں رہتی ہے کون سا شہر ہے تخت کا رکھا ہوا ہے نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا دیتا ہوں اور آنند اتنا وزنی تخت بغیر گاڑی کے آپ نے لا کر حاضر کر دیا اتنا لمبا چوڑا تخت جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا تھا وزن کتنا ہوگا ایک لمڑے کے اندر حضرت آصف بن برخیا اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ سلیمان علی سلام میں حاضر کر دیا چنانچہ پارہ انیس سورہ نمل چالیسویں آئت میں ہی ارشاد ہوتا ہے ہا دام فگلی ربی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا تو کیا کہا ہا دام فگلی ربی لیبل اشکرو ام اک فو ومن شا فن ام یشکر ومن فن ربی غنی یون و کریم ترجمائے کنزولی مان یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا اب اس قرآن واقعے سے کیا کیا مدنی پھول ملتے ہیں کچھ مدنی پھول ہم نے چنے بھی ہیں مدی چنتے ہیں چنانچہ مفسر شہیر حکیم العمت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان تفصیر نور عرفان میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ولی کی طاقت کا یہ حال ہے اتنا لمبا چوڑا وزنی تخت آنن فانن پلک چھپکتے میں حاضر کر دیا نہ کسی سے پوچھا کہ کہاں ہے تخت کہاں رکھا ہے آنن فان حاضر کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی کی قوت کیسی ہوگی اچھا جب ولی کی طاقت یہ ہے تو نبی کی طاقت کیسی ہوگی اور نبیوں کے نبی نبی امی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی طاقت کا کیا علم ہوگا میرے آکا حضرت امام الہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمر رسالت، اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان وہ اپنے مشہور سلام میں فرماتے نا جس کو دو عالم کی پرواہ نہیں دو عالم کے بار کی جس کو پرواہ نہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام سلحیب حضرت سیدم سلیمان علا نبی ولی سلاۃسلام نے تخت کو دیکھ کر کیا کہا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے شاگردوں میں میری امت میں میرے صحابہ میں ایسے اولیاء پیدا فرمائے یہ تو مطلب وہ ان کے صحابی کی شان ہے سلیمان علیہ السلام کی شان کیا ہوگی مفتی صاحب فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحک ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں آئیے یہاں پر میں آپ کو ولایت کے تعلق سے بھاری شریعت سے کچھ پیش کرتا ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و فاحب ہی وبارک وسلم بعض نادان جو ہیں وہ جب اولیا کی کرامات سنتے تو وہ یوں بھی پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کی بڑی فضیلت ہے اور ماض اللہ بعض نادان یہاں تک کہ وہ اولیا کو انبیاء سے افضل بتا دیتے تو یہ گمراہی یاد رکھیے چنانچہ بہاری شریف میں لکھا ہے انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہے ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے تو یہ کفری عقیدہ ہے کہ کسی ولی کو کسی نبی سے افضل جانا جائے تو کرام کی تو بڑی شان ہے وہ تو رسول ملائکا سے بھی افضل ہے اسی طرح بھاری شریعت میں لکھا ہے ولایت کیا ہے ایک قرب خاص کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے اچھا مزید لکھا ہے کہ اولیاء کرام رحم اللہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت دی ہے ان میں جو جوحادی خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں چنانچہ تفصیل عزیزی میں مولانا شاہ العزیز صاحب محدث ڈیلوی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض خاص اولیاء ہیں جن کو بندوں کی تربیت کاملہ اور رہنمائی کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے انہیں اس حالت میں بھی دنیا کے اندر تصرف کی طاقت و اختیار دیا گیا ہے اور کامل وسعت مدارک کی وجہ سے ان کا استغراق اس طرف متوجہ ہونے سے معنی نہیں ہوتا صوفیاء اویسیہ او باتنی کمالات ان اولیاء اللہ ازوجل سے حاصل کرتے ہیں اور غرض مند و محتاج لوگ اپنی مشکلات کا حل ان سے طلب کرتے اور پاتے ہیں یہ حضرات یعنی اولیاء کرام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں ان کو اختیارات و تصرفات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں آل اللہ یہ نائب ہیں علوم غیربی ان پر منکشف ہوتے ہیں ان میں بہت کو ما کان عوام یقون یعنی روز اول سے روز قیامت تو جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم دیا جاتا ہے تمام لوہے محفوظ پر اولیاء اللہ اطلاع دیے جاتے ہیں مگر یہ سب حضور اقدت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ و عطا سے بے وساطت رسول کوئی غیر نبی غیر پر مطلع نہیں ہو سکتا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ع و بارہ کا وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو آنن فانن اپنے حضور پایا تو کیا کہا ہا من علی ربی لی ونی اشکرو ام اکفر ومن شکر افعن یشکرفسی ومن کافر افعین ربی غنی یون کریم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 سلیمان علیہ صلاحت السلام کو کیسی نعمت ملی کہ انہوں نے خواہش کی اور آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیوں کو یہ قوت بخشی گئی کہ انہوں نے آنن فانن تخت کو اللہ کے عطا سے اللہ کی اجازت سے حاضر کر دیا تو اللہ تعالی کے مقبول بندے نعمتوں کو بھی آزمائے سمجھتے فخر نہیں کرتے آظ من فضل رد دی یہ اس فضل کو اللہ تعالی کی طرف منصوب کیا تفسیروں میں اور بہت ایمان فوز باتیں اس بارے میں لکھی ایک تفسیر میں کہ علم من منل کتاب اس کے تحت کہ معلوم ہوا اس شخص میں یہ قوت اور طاقت آسمین برقیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جو آنن فانن تخت کو حاضر کیا یہ طاقت اور قوت پیدا ہونے کی وجہ کی کیا تھی علم من منل کتاب کتاب کا علم تھا وہ اس آئس سے کرامات اولیاء کا ثبوت ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ صلاحت والسلام کا امتی کتاب کے علم کی برکت سے ایسا کام کر سکتا ہے تو سید الانبیاء والمرسلین کا امتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کتاب کا نہیں بلکہ الکتاب المبین کا عالم ہے اس کے اسرار و معارف پر اگاہ ہے اس سے ایسے امور کا سرزد ہونا کیا مشکل بات ہے تو جو نادان اولیاء کاملین کی کرامات کا انکار کرتے ہیں انہیں قرآن کریم کی اس آئت میں غور کرنا چاہیے تفکر کرنا چاہیے اس قرآن واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقتیں قوت عطا فرمائی ہیں آپ وہاں سے ہلے بھی نہیں اور ملک کے سبا سے دربار سلیمان میں علی صلاحت اسلام وہ اتنا بڑا طول و عرض والا تخت حاضر کر دیا یہ روحانی طاقت کا کرشمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے تو بعد نادان عوام اور اولیاء کو یکساں سمجھتے ہیں اولیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ قاعل علیہ مسنوعی شریف میں بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں فارسی میں آپ نے لکھا ہے اس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ خدا کے اولیا سے بہت کم لوگ ادا ہوئے لوگوں نے اولیاء کو اپنا جیسا سمجھ لیا اور انبیاء کے ساتھ برابری کر بیٹھے ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے یہ نہیں جانا کہ عوام اور اولیاء کے درمیان بے انتہا فرق ہے تو اولیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اولیاء کرام کی تعظیم کرنی چاہیے تکریم کرنی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کا خاص فضل ہے اور ان کو بے پناہ روحانی طاقتوں کا اللہ تعالی نے مالک بنایا یہ اللہ تعالی کے حکم سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال دیتے ہیں قبروں میں بھی ان کے تصرفات جاری رہتے ہیں اور ان کے قبور میں مزارات میں بھی رحمت خداوندی کی بارش ہوتی رہتی ہے اور جو خوش نصیب عقیدت کے ساتھ ان کے مزارات پر حاضری دیتا ہے وہ بھی خوب برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کا مکتوب جب بلقیس کے پاس پہنچا اس نے مکتوب کے ساتھ کیا کیا مکتوب کا ادب کیا اس خط کا ادب کیا تو اس کو کا ملا کہ اس ادب کی بنا پر علما فرماتے ہیں اللہ تبارک اوا نے اس کے ساتھ کیا کرم کیا اسلام اس کے دل میں داخل کر دیا اس نے مکتوب کو کہا کہ کریم اور مہزت تو اس کے دل میں اس کی برکت سے نبی کی تعظیم اور توقیر اور ادب کی برکت سے اسلام کی محبت ڈال دی گئی جب السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا تو جادوگروں نے ادبن کیا کہا تھا پہلے آپ اپنا دا ڈالیں آپ فرمایا آپ کیا کرتے ہیں تو نبی کا ادب کیا احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان نصیب فرما دیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسرا کی طرف مکتوب بھیجا تھا اس نے بے ادبی کی میرے آقا علی سلا تو اسلام کا خط مبارک چاک کر دیا تھا کیا نتیجہ ہوا اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا جس طرح میرے اکالی سلاط و السلام کا مختوم بارک اس نے چاک کیا اس طرح اس کی حکومت بھی چاک ہو گئی پارا پارا ہو گئی اور دنیا و آخرت کا اسے نقصان ہوا اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمایا پرانی کتابوں کا ماں کا باپ کا بڑے بھائی کا بڑی بہن کا دینی استاد کا اپنے پیر کا ہر ولی کا ہر صحابی کا اہل بیتے اتحار کا ہر نبی کا ہمیں با ادب پرانے پاک کا ادب ہمیں نصیب فرما ان کے با ادب نصیب بے ادب بے, بے نصیب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد اولیاء کرام کی محبتوں کا چراغ دلوں میں روشن کیا جاتا ہے الحمد اور اسلامی بھائی مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں اور اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کی برکتیں پاتے ہیں آئیے ایک مدنی بہار میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں یہ سزا سنت میں لکھی ہے مدنی قافلہ چکوال سے مظفر آباد اور اطراف کے دیہاتوں میں سنتوں کی بہاریں لٹا رہا تھا ایک مقام انوار شریف وہاں پہنچا ہاتھوں ہاتھ چار اسلامی بھائی تین دن کے مدنی قافلے میں تیار ہوئے اور آشیقان رسول کے ساتھ شامل ہو گئے ان چاروں میں انوار شریف کے صاحب مزار بزرگ کے خان کے فرزند بھی تھے یہ مدنی قافلہ یہ آشیقان رسول نیکی کی دعوت کی دھویں مچا رہے تھے گڑی دبٹہ ایک مقام کا نام ہے وہاں پہنچے جب تین دن مکمل ہوئے تو انوار شریف والوں نے جو کہ صاحب مزار کے ایک رشتے دار تھے انہوں نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا پوچھا بھی کیوں آپ کیوں نہیں واپس جائیں گے کہا کہ آج رات میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا فرما رہے تھے بیٹا پلٹ کر گھر نہ جانا مدنی قافلے والوں کے ساتھ مزید آگے سفر جاری رکھنا صاحب مزار علی رحمت اللہ الغفار کی انفرادی کوشش کا واقعہ سن کر مدنی قافلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب کے حوصلوں کو مدینے کے بارہ چان لگ گئے اور انوار شریف سے آئے ہوئے چاروں اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں مزید آگے سفر پر چل پڑے دیتے ہیں سید عام اولیاء کرام لوٹنے سب چلے قافلے میں چلو تم پہ ہو لا جرم کا کرم مل کے سب چل پڑے قافلے میں چلو تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتوں کی بہاریں لٹا رہے ہیں تو جو اسلامی بھائی ابھی یہاں موجود ہیں یا مدنی چینل پر سننے والے جو ناظرین ہیں جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے شہر کے فضان مدینہ میں رابطہ کر کے تربیت گاہ میں پہنچیں اور مدنی قافلے کی سفر کی شادت حاصل کریں اور اسلامی بہنیں اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو انصادی کوشش کریں اور قافلے میں سفر کروائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ابلیہ کی سچی محبت نصیب فرمائے دنیا آخرت کا ہمارا معاملہ اچھا فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی وسلم الحبیب